اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرن، آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تست فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نب کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لانت منقروہے پر